Yeah uh -huh. انکبوت کا مطالعہ شروع کہتے ہیں کر رہے ہیں انکبوت مکڑی کو کہتے ہیں اب کل ایک بات آئی تھی نا کچھ غیر مسلم کفار اعتراض کرتے اتنا بڑا کلام ہے تو چونٹی کی بات کیوں آتی ہے بھائی اور مچھی बात بات کیوں آتی ہے اور مچھر کی بات کیوں آتی ہے اب لیجیے مکڑی کی بات بھی آئے گی کہاں آئے گی کس کانٹیکسٹ میں آئے گی جب وہ پڑھتے ہیں تو بالکل بہترین مثال ہے جس نوعیت کی بات سمجھانی ہے اس نوعیت کی مثال دی جائے گی تو بات اچھی طرح واضح بھی ہوگی وہ بیان آگے آئے گا ان شاء اللہ اعدب اللہ شیقان وزیم رسم اللہ یہ حروف مقات ہیں سریان مکی سورت ہے اور سن پانچ نبوی میں کم و بیش اس کا نوزول ہے پانچ نبوی سے مراد آغاز وہی کا پانچواں برس اور اس سال کا بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہجرت حبشہ کا معاملہ ہے ہجرت حبشہ کا دور اور یہ دور بڑا مشکلات کا دور ہے تعزیب المسلم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ایسے میں مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی یہاں بھی آئی ہے سوریان کبوت میں اور میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی نوعیت کی ہدایات یہاں بھی آئیں گی مزید یہ کہ دو طبقات پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا یہ بڑا سخ معاملہ تھا ایک نوجوانوں کے لیے ان کے گھر والوں کا پریشر بہت تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑو اور ایک غلاموں پر زندگی بڑی عجیرن کی گئی تھی ان دو طبقات کو خاصاً ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جو اس قبول کر چکے تھے اس تناظر میں یہ ہدایات آتا کی جا رہی ہیں وہ وقت بھی آیا کہ حضرت خباب بن ارت جو لوہار کا کام کرتے تھے اور یہ وہ ہیں کہ جن کو دہکتے انگاروں پر لٹایا تک گیا ہے اور جن کی چربی پگلتی تو انگارے بجتے تھے جن کی پیٹھ جو, جو ہے وہ جل جل کر سیاہ ہو گئی تھے ایک دن حضور صلی سے بخاری شریف کی روایت یار رسول اللہ بڑی سختی آ گئی ہیں بڑی تکالیف آ گئی ہیں اب اللہ سے دعا کیجیے حضور کابے سے ٹیگ لگائے ہوئے تھے آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا اور آپ کے چہرے انور پر خراب کے اثرات بھی آئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جلدی کر رہے ہو تم سے پچھلے لوگوں پر اس قدر سختی آئی کہ ان کو جو ہے وہ زمین میں آدھا گاڑا گیا اور ان پر آرے چلا دیے گئے لوہے کی کنگیاں نوکیری ان کے جسموں پر چلا دی گئی یہ سب کچھ بھی ان کو حق سے روک نہیں سکا لیکن خباب تم جلدی کر رہے ہو آئے گی اللہ کی مدد آئے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا لیکن تم جلدی کر رہے ہو اس پورے معاملے کو ذہن میں رکھیے اس مشکلات کے دور میں یہ سوریہ کا بوت آ رہی ہے <coughs> <coughs> پہلے رکو میں اسی آزمائش کے دور کے لیے کچھ رہنمائی پھر تین رکو آئیں گے ابھی پہلے رکو کے بعد دوسرا تیسرا چودہ رکو پیغمبروں کے واقعات تسلی کے لیے اور پھر اکیس سے پارے میں داخل ہوں گے پھر تین رکو آئیں گے ان میں بھی بڑی اہم ہدایات مکی دور کے حوالے سے علیفت حسب انا سوئ اترکو بح اللہ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ اسی بات کے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کلمہ پڑھا بس چھٹی کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا نہیں یہ دومان درست نہیں ہے ولقت ف <قَبْلِهِم> بھی لوگوں کو آزمایا فلیہ المن سے اللہ ددینہ صدا کو ولی المن القادین تو اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان کو جو سچے ہوئے اور اللہ ضرور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا یہ مشکلات کا دور آئے گا یہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا تو کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کون ایمان کا سچا دعوے دار کون جھوٹا ام حسیب اللہ سیاح کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں انہوں نے گمان کر لیے کہ وہ ہم سے بچنے کے گے یہ مشکین کفار جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گے ان کو کہا جا رہا ہے ساحم برا ہے جو خیال کر رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی پکڑ سے بچیں گے نہیں اب ایمان والوں کی تسلی کے لیے بڑا پیارا انداز من جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فعیم اچھا اللہ بے شک اللہ کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے آج تم اللہ کو مان کر ایمان پر ڈٹے ہو مشقتوں سے گزر رہے ہو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر رہے ہو اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اللہ کی ملاقات کا وعدہ سچا ہے اور جو اللہ سے ملا چاہتا ہے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا محمد سمی العلیم اور اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے ومن جَاهَدَ ہدا يُجَاهِدُ نما یو جاہد الفطی اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے جہاد کرتا ہے جہاد مستقل مفہوم میں یعنی وسیطر مفہوم میں محنت کرنا اور مکی دور کا ایک بہت بڑا جہاد کیا ہے ایمان لا کر اس پر ڈٹے رہنا آنے والی مشقتوں کو جھیلنا حق پر جمے رہنا اس ساری سٹرگل کو اس ساری جد و جہد کو قرآن جہاد کا عنوان بھی دیتا ہے ومن جا ہدا فعم نما اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے جہاد کرتا ہے ان اللہ یونانی اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے تمہاری محنتوں کا فائدہ تمہیں ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ودیناط اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے جو اعمال وہ کرتے تھے یہ ہے جو دل جوئی ایمان والوں کی اچھا مکی دور میں ابھی تو سن پانچ نبوی ہے شریعت کے بہت سے احکامات تو بعد میں آئے تو عمل صالح کیا ہے ایمان لانا اور اس پر اٹ جانا ایمان لانا اس پر ڈٹ جانا جو مشقت آئے جھیلنا یہ پورا صبر کا دور مکہ مکرمہ کا خاص طور پر یہ پورا صبر کا دور یہ مکی دور کا عمل صالح ہے ایمان قبول کرنے کے بعد ڈٹے رہنا اس پر اللہ ہمیں بھی توفیق دے آج تو لوگ ہمارے ایمان کے جان سے بڑھ کر ایمان کے درپے ہو گئے کنفیوژن پیدا کر کے دین کے بارے میں اعتراضات کر کے لوگوں کو دین سے متنفر یا کم سے کم کہیں تو دور کرنے کی کوشش کرنا اب تو ایمان ہاتھ سے جانے کے مراحل آ رہے ہیں اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے تو اللہ فرماتے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے اب ایک مسئلہ پیش آ رہا تھا نوجوانوں کو صاحب سے رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی ان کی والدہ نے کہا بخاری کی روایت ہے اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبے کو نہیں چھوڑے گا تو میں بھوک ہڑتال کر لوں گی مر جاؤں گی اب بڑا ہارڈ ٹائم آ گیا کیا کریں اللہ نے رہنمائی عطا کر دی بعد میں حضور نے بھی فرمایا اور دیگر صحابہ کے واقعات میں یہ بات آتی ہے بھائی فکر نہ کرو جب بھوک لگے گی تو کھائی لے گی تمہاری ماں بھی کسی نے کہا میں کنگھی گمی نہیں کروں گی ایسے بال بکھرے رہیں گے جب جوئیں پریشان کریں گے تو بال بھی کنگھی اس میں کر لی جائیں گے ان چیزوں کا زیادہ اثر نہیں لینا لیکن یہ صحابہ وہ جو نوجوان جن کے گھر والوں کی طرف سے پیشر زارے ہدایت آ رہی ہے وہ سی نر حسنا اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا اب ایک مقام تو ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کا وہ بڑھاپے والی باپ ماں باپ کی عظمت بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہے یہاں مسئلہ کچھ اور ہے یہاں مسئلہ وہ مشرق کا کافر ماں باپ جو اپنی اولاد پر پریشر ڈال کر ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی حسنہ ہم نے انسان کو ماں باپ کا حکم دیا ہے اگر وہ تم سے جہاد کریں لفظ دیکھیں جہاد آیا لیکن لغوی مفہوم میں اگر وہ تم پر دباؤ دالیں ان کی محنت اگر یہ ہو ان کا زور اگر اس بات پر ہو اللہ فرماد ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ان کی بات نہ ماننا فیم بیما تُمْ میری طرف لوٹ کر آنا ہے میں پھر تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے ایسے ہی بھی آئے گا انشاءاللہ شاء تعالی اصول کیا ہے ماں باپ کا ادب سراخوں پر لیکن اگر وہ کافر مشرک ہیں اور ایمان کی دعوت کے خلاف بات کرے تو ان کی بات نہیں ماننی ہمارے ماں باپ تو اللہ کا شکر ہے اللہ سایہ قائم رکھے ایمان والے ہیں لیکن اصول کیا ہے ماں باپ ما, باقی تو ان کے بعد ہی آئیں گے نا ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو اگر ان کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے گا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی مزید بات لقمان میں آئے گی ان شاء اللہ ون لدینسالین اور جرو ایمان اور جنہوں نے نیک امال کیے ہم ضرور انہیں نیک بندوں میں داخل کر دیں گے اللہ اکبر کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہا ہے کوئی بھائی کو چھوڑ کر آ رہا ہے کوئی دیگر گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے کٹ تو رہے ہیں نا اگر کٹے تھے صحابہ کٹے تھے تو جوڑا کدھر ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلۃ السلام سے اور ان کی پیاری جماعت صحابہ کرام سے تو ادھر کٹے ہو تو لو اللہ مرہم رکھ رہا ہے جوڑا کدھر ہے تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ کبھی مسلم معاشروں میں بھی ایک نوعیت کی سچویشن آتی ہے بندہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا تو غلط لوگوں میں تھا اب میں کروں تو کیا کروں تو کچھ چھوڑنا تو پڑے گا بھائی ہاں وہ دوست اگر مسلمان ہیں تو ان کی بھی فکر کریں گے بھائی ان کی رشتے داروں کی بھی فکر کریں گے لیکن اب اپنا ایمان اور اپنی آثرت کی فکر کرنے کے لیے خیر کے ماحول میں جڑنا تو پڑے گا تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے میں نے اس کو چھوڑا اس کو چھوڑا تو تو دیکھ بھائی تجھے اللہ نے کدھر جوڑا ہے اللہ والوں کے ساتھ جوڑا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے یہ موٹیویشن عطا کی جا رہی ہے یقل بلّہ لوگوں میں سے جو کہ آداب پھر جب انہیں اللہ کے راہ میں ستایا جاتا ہے تو انہوں نے لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ لیا وَلَئِن جَا نصر مِ ربِّكَ لَيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّ <مَعَكُم> اور نَصْرُ آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو اس وقت ضرور کہتے کہ تو ہم تو یہ منافقین والا طرز عمل لفظ بھی آگے آ رہا ہے البتہ نوٹ کر لیں مکہ مکرمہ میں یہ چانس کم تھا مکہ مکرمہ میں جو ایمان لارا تو تھا اس نے تو انگارے ہاتھ میں لے لیے ہیں نفاق کا مرض کہاں ملے گا مدنی دور میں تو ایک راہ کے ایڈوانس میں متنوع کیا جا رہا ہے وارن کیا جا رہا ہے اللہ کے راہ میں آزمائشیں تو آئیں گی تو دیکھو ہلنا جانا ہٹنا جانا آئندہ کا جو نفاق کا مرض مدنی دور میں پروان چڑھنے والا ہے ایڈوانس میں اس کے بارے میں متنبع یعنی وارن کر دیا گیا اللہ بی بی صدور کہ اللہ خوب جانتا نہیں وہ جو دنیا جہاں والوں کے جو جہان والوں کے سینوں میں ہے. اللہ سب کے بات ان سے اچھی طرح بھی واقف ہے ولا عالم اللہ اللہ ولا والمن المنافقین اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان کو جو ایمان لائے اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان کو جو منافقین ہے ایک رائے ہے کہ مکی سوٹو میں یہ واحد مقام ہے جہاں منافقین کا لفظ منافقین آیا ہے ادروائز یہ مسئلہ کس دور کا ہے مدنی دور کا مگر ایڈوانس میں تیسری دفعہ کر اسکر متنبع کر دیا گیا اب ایک اور مسئلہ جو نوجوان تھے ان کے بڑے بوڑھے ان کو بڑے شوگر کوڈ انداز میں روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ اچھا بھائی تمہارے پاس تو بہت بڑی بات آ گئی ہے اور تمہیں کوئی مسئلہ آخرت کا ہے چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے چھوڑو اس کی بات کو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر وہ الزام تراشیے کرتے چھوڑو چھوڑو اس کو تم ہماری طرف آ جاؤ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اس پر اللہ کا تبصرہ مقال اللہ دین کفردین آمن اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا اللہ خفا کم تم ہماری راہ پر چلو ہم تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے جھوٹے ہیں اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی بہت سا بوجھ اٹھائیں گے ایک تو خود گمراہ اور دوسرے کو حق سے روکنے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کا بوجھ بھی ان پر الادا جائے گا بھلے علوم نئے قیامتن اور قیامت کے دن ضرور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے اپنا پتہ نہیں دوسرے کا کیا خاص بوجھ اٹھائیں گے یہ تو کافروں کی سوسائٹی کا معاملہ جہاں اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں پر اس طرح کا پریشر ڈالا جاتا تھا ہمارے کبھی کبھی ذرا ڈفرینٹ معاملہ ہے مسلمانوں کی سوسائٹی ہے تو کبھی ذرا شوگر کوٹڈ انداز ہوتا ہے بیٹا یہ زیادہ ان لوگوں کی بات میں نہ آنا یہ جذباتی ہیں مولوی ہیں پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کا مسئلہ ان لوگوں کی بات میں زیادہ نہ آنا دیکھو ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تمہارے باپ دادا نے ٹائم پاس نہیں کیا تھا یہ کسی کی جذباتی باتوں کے اندر آنا یہ تو فیل اس کو یہ تو تجربہ اس کا ہوگا جو گزرا ہو اس سے کیسے کیسے کامنٹس آتے ہیں کسی کے کی جھانسے میں مت آنا حالانکہ اگلا بلانے والا دو پیسے بھی نہیں مانگ رہا کسی کے کی جھانسے میں مت آنا گڑبڑ کیا ہوتی ہے خود دین سے دوری ہوتی ہے اب اگر بچہ یا گھر والا کوئی آگے نکل گیا یاد آیا بلی والا واقعہ بلی کی تم یاد آئی نہیں یاد آئی یاد آ گئی البقرہ میں پڑھا تھا کیوں روکتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو کیونکہ خود پیچھے نمایاں ہو رہے ہیں کہ ہی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ اندر کا چور ہوتا ہے کہ گھر میں سے کوئی آگے بڑھ رہا ہے دین کی طرف تو مخالفت کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ تو جا رہا ہے صحیح اب یہ جو پیچھے رہیں گے ان کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جائے گا محلے والے بھی کہیں گے بھائی تمہارا بیٹا تو بڑا دین کی طرف تم کی یہ جو اندر کا چور ہوتا ہے نا بھائی ذرا بات ہے انتہائی عدص سے کر رہا ہوں روکا جاتا ہے نہیں خیال کرو بیٹا دیکھو ابھی ہارڈ ٹائمز بھی ہیں بڑے اکنامک کرائسس بھی ہیں گھر میں دیکھو تین بہنیں بھی ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے مستقبل کی بھی فکر کرو اکنامک کرائسس بھی بہت ہیں پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھنے والا ہے بڑے مسائل ہیں ذرا ہوش کے ناخن لو یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو یہ بڑا شوگر کوٹیڈ انداز ہوتا ہے بہرحال ڈرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اگر آج ہماری اولاد دین پر آگے بڑھ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نبیوں نے تو مانگا ہے نبی کے پاس تو اولاد کہہ رہے اللہ اولاد دے دے تو نے مجھے وراثت دی ہے علم ہدایت کہ وہ آگے بڑھ سکے کون زکری علیہ السلام نبیوں نے تو اولاد مانگی اللہ سے اور اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اور وہ ہم سے آگے بڑھے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے ہم تو اپنے ان اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ جن کے شاگرد ان سے آگے نکلے حالانکہ استاد استاد ہوتا ہے تو کہتا ہے خوشی کی بات ہے ہم ہمارا ہمارا شاگرد ہمارا بیٹا ہماری اولاد ہے تو اگر آج ہماری اولاد ہم سے آگے ہو تو خوش ہونا چاہیے نا بھائی اور کسی نے تو ہمیں دنیا کے بارے میں کہا تم نے ماسٹرس کیا تمہارے بیٹے نے بھی ماسٹر کیا کون سے کمال کی بات ہوئی تمہارا بیٹا تو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے اگر آج میں دین کی ایک سطح پر ہوں تو میری اولاد کو مجھ سے آگے ہونا چاہیے نا مجھے تو خوشی ہونی چاہیے بجائے اسی کہ میں روکنے والا بنوں اللہ محفوظ رکھے یہی اولاد میرے اور آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے اگر یہ صدق جاریہ بن جائے بلس الومن قیامت یافتر اور ضرور قیامت کے ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے یہ ایک رکو ہوا پہلا اس میں ان مشکلات کے دور کے حوالے سے ہدایات کچھ اور ہدایات وہ اکیس سے پارے میں داخل ہوں گے آخری تین رقو میں وہ آئیں گی انشاءاللہ اب جو تین رقو ہے رکو نمبر دو تین اور چار ان لکوں میں پچھلے پیغمبروں کے حالات نو علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور دیگر انبیاء کا مختصر بیان اور وہی ذہن میں رکھی مشکلات کا دور ہے تو پیغمبروں کو مشکلات آئیں ان کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے تسلی دی جا رہی ہے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے حق کی راہ میں آگے بڑھنے کے تعلق سے لقت رس اللہ علاقوں میں ہی ہم نے علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا فل اب تفیم الفصنت اللہ خمس تو وہ ان میں ساڑھے نو سو برس تک رہے استقامت کا پہاڑ سیدنا سیدنو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس کتنے لوگ ایمان لائے بائبل کا بیان ستر یا اسی بس ایوریج تیرہ چودہ سال میں ایک آدمی ایمان لا رہے اس قدر استقامت اللہ اکبر فاغت احمد طوفان پھر نو علیہ السلام کے قوم کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ قوم کے لوگ ظالم تھے پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا کس اہتمام سے وہ تیار ہوئی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کس طرح اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ تک پہنچایا اور ایک رائے کہ کبھی اس کا حتمی ظہور بھی ہوگا و عالم کیونکہ اس کو نشانی اپنی قرار دیا. والله تم جانتے حق میں بہتر ہے سوا بتو کی اور تم جھوٹ گھڑتے ہو کے سوا جن کی تم کرتے ہو رزق کے مالک نہیں و شکر اللہ له بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو تم اسی کی عبادت کرو اس کا شکر ادا کرو ہی ترجعون اسی کے طرح تمہیں لوٹایا جائے گا فقط کرمن من قبلكم اب یہاں سے مشکین مکہ کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی آیت نمبر سترہ پر جو رکا ہے وہ آیت نمبر چوبیس سے دوبارہ جاری ہو جائے گا درمیان میں کچھ اور بات وہ ار تو کر وبو فقط کر زب من قبر اور اگر اے لوگوں تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکی ہیں تم سے پہلے بہت سی امتیں وما الور البلاک المین اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے اولم یعو کئی فیبدی اللہ مخل ثم عید کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا ام ندار قاد اللہ یسیب کے بعد اللہ پر آسان ہے کلسین اور نبی علی فرما دیجیے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو اس نے کیسے پیدائش کی ابتدا کی فلم یونشی النشل آخرہ پھر اللہ دوسری تخلیق میں دوبارہ یعنی کھڑا کر دے گا ام اللہ قدیب بے شک اللہ ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے یو از دئی شاہ رحم شاہ جس کو چاہتا ہے وہ آزاد کو چاہتا اس پر رحم ہے نہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی, کا کی ملاقات کا انکار کیا می رحمتی یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہوئے عذاب اور یہی ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور اللہ اپنی ملاقات کا یقین بھی اور شوق بھی ہم سب کو آتا فرمائے اس ملاقات میں کیا چیز رکاوٹ ہے موت تیار ہے اس کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تیاری کی توفیق دے معاملہ ٹھیک کر لے حساب کتاب سیٹ کر لے اللہ مجھے بھی دے آپ کو بھی توفیقرمائے اب سید ابراہیم علیہ السلام جو دعوت اپنی قوم کو توحید کی دے رہے تھے اب قوم کا جواب کیا آ رہا ہے قومی ابراہیم کا جواب نقل ہو رہا ہے فما کا نا جواب قومی اللہ قلق اور ہر رقو فا اللہ منات بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ تم انہیں قتل کر ڈالو یا ان کو جلا ڈالو اللہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا ان جو ایمان رکھتے ہیں مقال تخذت من دون اللہ اوثانا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے موت اب بینک دنیا دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے یہ بہت اہم بات ہے کیا مطلب تمہارے اپنی کو دلیل نہیں دیکھا دیکھی تم کام کر رہے ہو سارے یہ دمبیے کر رہے کر رہے ہو دلیل نہیں اس کی تمہارے پاس وہ تو دلیل ہم پڑھ چکے ساروں کو پاش پاش کر دیا دا گیا پورا واقعہ وہ دلیل ہی نہیں اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا کہ انسان بہت سے گناہوں میں برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے دوست یاروں کی وجہ سے اسی لیے تو کہتے ہیں آئی اس نون بائی دا کمپنی کی بات ہے حضور کی حدیث سے المر و اعلی خلیلی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اپنے برے دوستوں کی وجہ سے اللہ میں اچھی دوستیاں اچھا ماحول اچھی انوائرمنٹ اچھی سوشلائزیشن اچھی سوسائٹی عطا فرمائے کیوں آگے فرمایا یوم القیامت باغم بعضکم دن پھر قیامت کے لئے تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا وہ یعلان باغا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لانت کریں گا تو نے مروا مجھے سب کو کہیں گے شیطان کو تو نے وہ کہے گا تم خود مرے یاد آئی شیطان کی تقریر سورہ ابراہیم میں نے پڑھی تھی شیطان کی تقریر تو بہتر ہے کہ کل کی حسرت اور کل کی ذلت سے بندہ بچے اور آج اچھے لوگوں کا ماحول اختیار کرے سورہ توبہ آئے ایک سو انیس وقون صادقین اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کی تلقین کی گئی ہے وما ابا کمنار اور تمہارا ٹھکانا جہنما میں وما القناسین اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں اللہ اجیرنا اللہ ہم سب کو آ کے آداب سے مختوظ فرما فآمن الہ لوت بس ان پر لوت علیہ السلام ایمان لائے لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ان کے ہم عاصر بھی ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں وقال محاجر الاء ربی اور انہوں نے فرمایا کہ بے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں گھر بار کو وطن کو چھوڑ ڈالا ان نح ولا عزیز الحکیم بے اللہ غالب حکمت والا ہے وہ بنا لہٰ اسحاق و یعقوب و نبو و طول کتاب اور ہم نے ان کو ابراہیم عطا کیے اور اسحاق و یعقوب اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا وہ آت نہ اجنح پنیا اور ہم نے ان کو اجر دیا دنیا میں وہ ان نحو فل آخرت صین اور بشک و آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں بلوت اے دقم ہی اور یاد کروت علیہ کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان نقم الفاح بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو ماں مِنْ مِنْ جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے برا دھندا برا کام کرنے کے لیے اور فطری راہ کو چھوڑ دیتے ہو یعنی نکاح کا پاکیزہ بندن چھوڑ کر تم نے گندہ عمل اختیار کر رکھا ہے منکر اور تو اپنی محفلوں میں اعلانیہ یہ, یہ اعلانیہ برے کام کرتے ہو یہ صدیوں پرانی سوسائیٹی کا پران ذکر کر رہا ہے اور ان کیا بڑے جرائم تھے لانتان کرنا دوسروں کے اوپر جو پتھر پھیکنا اور گندے کاموں کی باتیں کرنا برائی کی کھلے عام دعوت دینا فہاشی اوریانی کی کھلے عام بات کرنا اللہ اس قوم کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ نظاریں ہمارے اس دنیا کے معاملات میں شہروں میں ملکوں میں محلوں میں دکھائی دے رہے ہیں اس قوم پر آزاد آیا اللہ تعالیٰ کا شدید ترین آدابوں میں اس قوم کو مبتلا کیا گیا ہمیں عبرت دلانے کے لیے تاکہ ہم اپنے ایمان اور اپنی حیات اور اپنی عفت اور اپنی پاکگیزگی کی, کی حفاظت کرے فما خان جواب قومی اللہ قولین اللہ خوین تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا آزاد لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو قول اور نوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نوت علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مرسدین کے قوم کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے وہ آخری موقع ہوتا ہے کہ پیغمبر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے کہ اللہ کو فیصلہ فرما دیں ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر قالوا قالوا اننا مهلك اهل هذه انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں انہ وی بے شک اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس بستی میں تو لوت بھی ہے علیہ السلام فرشتوں نے کہا اولو نہ عالم بیمن فیحا وہ بولے کہ ہم خوب جانتے اس میں جو اس بستی میں ہے نہن عالم بیمن ہم خوب جانتے اسے جو اس بستی میں ہے دلول جین إِلَّا وحو ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو, کو سب کو بچا لیں گے دلولت جین نو وہ ہو ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کانت میں دل کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. وہ بیوی نافرمانتی فرمان میں مبتلا ہوئی لو سی ابھیم سی ابھی اور جب ہمارے پریشے لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے کی وجہ سے پریشان ہوئے اور پر دل میں کچھ تنگی محسوس کی قوم برے ارادے رکھ کر آئی ہوئی ہے بقول لَا تخف وَلَا تَحْزَنْ اور وہ بولے کہ آپ دریئے مت غم نہ کریں فرشتے سے غم من آپ کی, کی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کے والوں بچانے والے ہیں کہ وہ تو بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے انزل بے شک ہم اس بسکے پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے اس وجہ سے کہ وہ برا عمل کرتے تھے قومی اور یقیناً ہم نے اس بستی سے کچھ وعدے نشان ان لوگوں کے لیے باقی چھوڑ رکھے ہیں جو عقل رکھتے ہیں ان کے کھنڈرات وغیرہ یہ مشکین مکہ کے سفر کے دوران میں راستوں پر بھی کھنڈرات آتے عبرت حاصل کر سکتے ہو وہ علامدین شعیبہ اور مدین والوں کی طرف ان کے برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا قوم اللہ ورجل پس انہوں نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہوتے مترو فکرت رجفا پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان لوگوں کو آ پکڑا صبح کو اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے برات ہلاک کر دیے گئے سمودا وقت اور آدمود کو بھی ہلاک کیا گیا اور یقیناً تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں ان کے بھی کھنڈرات وغیرہ مشکین کے راستوں پر آتے جب یہ تجارت کو جاتے لهم فصدهم سبینی وقان اور شیطان ان کے امان ان کے لیے مزین کر کے دکھا دیے پھر انہیں راہ حق سے روک دیا حالانکہ وہ لوگ سمجھ بوجھ والے تھے بہت توجہ کیجیے گا اس لفظ پر سرین انٹلیکچل بھی تھے غور فکر کرنے والے بھی تھے بے وقوف نہیں تھے اور ان کی ترقیوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے محلات ہیں پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے ہیں بڑی بڑی تجارت اللہ نے ان کو دی ہے بے وقوف نہیں تھے وہ یہ آج والوں کا خیال ہے کہ پہلے والے پاگل تھے بے وقوف تھے ٹیکنالوجی نہیں تھی ایسا نہیں ہے ان پچھلوں کی جو بھی دنیا کی ترقی و شان و شوکت تھی اللہ اس کا ذکر کرتا پھر کہتا کہ سب کچھ ان کو بچا نہیں سکا ہمان کو بھی ہلاک کیا وقت موسا اور یقینا ان یقیناً موس علیہ السلام خودی نشانیوں کے ساتھ آئے فسط برو پھر عرد و مخان پس بس ان لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ بچ نکل کر بھاگنے والے نہیں تھے اگلی آیت نوٹ کیجیے گا مختلف عذاب جو مختلف اقوام پر آئے تقریباً ان کی تمام اقسام کا بیان اگلی ایک آیت میں ہے بِذنبی پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب پکڑا فمن اور حافظ بہ بس بعض ان میں سے وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی لو علیہ السلام کی قوم ومین تو اور ان میں سے بعض کو چنگھاڑ زور دار چیخ نے آ پکڑا شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آداب آیا ومین خصف نرغ اور ان میں سے بعض میں, میں غرق کر دیا جیسے کہ نو علی السلام کی قوم اور فرعون اور علیہ فرون ولی محمود اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا ولاکین خانس ولیمون بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اب آرے انکبوت یعنی مکڑی کا بیان اسپائڈر مثلا تخبو نام ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا مدد مددگار کم فلی کبوت مکڑی کی مانند ہے اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اوروں کو معبود بنایا ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے ایک تخدت اس نے گھر بنایا وہ انوتی لبئی تعین کبوت اور گھروں میں سب سے کمزور گھر یقین مکڑی کا گھر ہے جالا ٹچ کرو ختم ہوا چلے ختم پھوک مارو ختم اتنا کمزور ابھی مجھے خیال ہے اسپائڈر مین بڑا مشہور ہے نا ہمارے عجیب بات ہے یہ جو مکڑی ہوتی ہے مکڑے کو مار ڈالتی جو اس کا میل ہے یعنی یہ گھرانا اتنا کمزور ہے جس کی فیمل اس کے میل کو مار ڈالتی اور گھر اس کا کتنا کمزور ہے فیزیکلی ٹچ کرو پھوک مارو ہوا چلے ختم تو اللہ خالق کائنات مالی کے کائنات رب بل والارض ملک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت انسانوں میں سے جو مخلوق انسان اس میں سے کسی کو تم پکارو یہ اتنا ہی بودہ عقیدہ ہے اتنا ہی کمزور عقیدہ ہے اتنا ہی اس, اس کی بنیاد کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا اور اس کا گھر جیسے وہ کمزور غیر اللہ کو پکارنے والے مخلوق سے امید رکھنے والے مخلوق پر توقل کرنے والے اجباب پر توقل کرنے والے وہ بھی اتنے ہی کمزور عقیدے کہ مالک ہیں جیسا کہ اس مکڑی کا کمزور گھر کاش کے وہ جانتے یہ وہ تناظر جس میں قرآن مثالیں دیتا ہے سمجھاتا ہے باتوں کو تو کبھی مچھر کی کبھی مکھی کی کبھی مکڑی کی مثالیں آ رہی ہیں اللہ اکبر یہ اس کلام کی خوبی ہے تاکہ لوگوں کو باتیں سمجھنا آسان ہو جائے ان اللہ یا عالمایہ ان دونوں ہی شیئن بے شک اللہ جانتے جو پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی شہ کسی شے کو بحلہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَتِلْكَ حَالِم ناس اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے مایا علم اور انہیں نہیں سمجھتے سوائے وہ کے جو علم رکھنے والے ہیں خلق الله اور رب الحق کو اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ انہیں یعنی مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ان نیزال بے شکست میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاب إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود